اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقى اجر عظیم غزب ہمراہسد کا ذکر شروع ہو رہا ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب مشرقین مکہ عہد سے نکلے تو یہ مدینہ منورہ سے کچھ دور جا کر مقام روحا پر ٹھہرے ان کے ذہن میں آیا کہ مدینہ والے یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ تکلیف میں تھے ان کے لوگ بھی شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے تھے کیوں نہ ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو بھی ختم کر دیتے اور مدینہ کو بھی اجار دیتے تو یہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے وہاں سے کچھ یعنی کہ ابھی ارادہ ہی کرنے لگے تھے واپس مرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واج فرمائی لیکن وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو کہ ابھی ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے مشرقین کا سیاب نے بھی نہیں کی تھی زخموں پر جیسے زخمی حالت میں آئے تھے ویسے سارے روانہ ہو پڑے کریما کلشت نے پہلے فرما دیا ہمارے ساتھ جائیں گے صرف وہی لوگ جو لوگ عہد میں ہمارے ساتھ تھے دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ہے نہیں جا سکتے کیونکہ اب یعنی کہ جدا جدا ہو گئے تھے راستے میں چھوڑ کے جو واپس آ گئے تھے سے تو ان کو منع کر دیا گیا کریما میں شریک نہیں ہو سکتے کریم یہ الاسد نمی جگہ پر تشریف لے گئے وہاں جا کر آکا رسد اسلام نے پڑاؤ کیا اور تین دن تک وہیں ٹھہرے تھے وہ یہ کہ وہیں سے کوئی کافلا گزر رہا تھا تجارتی کافلا تھا مشرقین تو وہاں سے نکل گئے تجارتی کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو آکر صاحب اسلام نے اور صحابہ کے نامل مردوان نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی اس خرید و فروخت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا نفاطا فرمایا یعنی کہ دنیاوی طور پر مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نفاتا فرمایا اسی طرح جب بدر سکڑا ہوا بدر کا واقعہ جو ہوا تو اس وقت ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ عہد میں ہی اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے سال جو ہے تمہارا ہمارا ٹاکرا بدر میں ہی ہوگا پھر تو کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ پوری تیاری کے ساتھ صحابۂ لے مردوان کو لے کر کے بدر روانہ ہوئے وہ بدر قبرا کہلاتا ہے پہلے والا جو مارکا ہوا سب سے پہلا مارکا جیسے یوم الفرقان کے نام سے الفرقان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ دوسری بار جو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے یہ چیلنج انہیں کی طرف سے تھا پر قریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ آقا علیہ کے صحابہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہیں پر ایک کافلہ آیا بہت بڑا تجارتی کافلہ تھا صحابہ اکرام لے مردمان نے ان کے ساتھ خرید فروخت کی جو مال تھا ان کے پاس وہ خرید لیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا طور پر بہت بڑا نفعتا فرمایا تو یہ اب ہوا یہ کہ مشرقین جو ہیں جب وہاں سے جا رہے تھے واپس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا واپس آنے کی ہمت نہ ہوئی پیچھے سے آکال شام بھی روانہ ہو چکے تھے وفد عبد القیس جو ہے عبد القیس نام کا ایک لشکر جو ہے ان کے قبیلے کے لوگ جو وہ سفر کر رہے تھے ابو سفیان نے انہیں کچھ پیسے دیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی کہا کہ تم نے کام کرنا جا کے مدینے میں پروپیگنڈا کرنا ہے وہاں جا کے یہ مشہور کرنا ہے کہ ابو سفیان جو اب بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے بہت بڑا اصلہ تیار کر لیا اس نے جمع کر لیا اس نے تو وہ بس تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے اس نے کہا ستر بندے پہلے ان کے شہید ہو چکے ہیں باقی سارے زخمی ہو چکے ہیں کیوں نہ انہیں مزید ڈرایا جائے اور دھمکایا جائے انہیں یہ باتیں کی جائیں تو ان کے مزید حوصلے پست ہو جائیں گے کبھی بھی پھر زندگی ساری ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی یہ ان کا مشن تھا وہ جیسے آئے آ کے صحاب کرام مردوان کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا صحاب کرام مردوان نے کیا کہا خالق اور مالک نے اسے قرآن میں نقل فرمایا یہاں سے جواز ہے ہمراہ الاسد کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرب جب انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی आवाज پر لبیک کہا من بعد ما اصابهم القرب باوجود اس کے کہ انہیں بہت زیادہ زخم پہنچ چکے تھے بہت زیادہ زخم پہنچ چکے تھے یہ خالق اور مالک ہو کر سیاب کرامر کی ان کے فدا ہونے کی جان ساری, کا جان ساری کی مدہ فرما رہا رب تبارک جی اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا لِلَّذین میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا نیک راہ اپنایا بت اور پرہیزگاری اختیار کی جی, جی, کیا جی کیا ہے جی ان کے لیے اجر جی ان کے لیے بہت بڑا اجر اجر ہے باقو باقو ایک مرتبہ یعنی کہ آسانوں آسانوں اچھے طریقے کے ساتھ کام کیا انہوں نیکی کی نیکی کیا یہی کی نا کہ بدر سے ہو کر آئے تھے ابھی دل بھی ان کے دکھی تھے اپنے بھی زخموں پر مرہم پٹی نے کی تھی ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے کہ چلنا ہے پھر اور چلنا بھی انہوں نے ہے جو واپس آئے ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا تو پھر سارے کے سارے روانہ ہو گئے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا اللہ اکبر کیا جانے ساری ہے یار ان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدہ فرمائی آسن کہہ کر اور بت اور انہوں نے پرہیزگاری والا معاملہ کیا پرہیزگاری جو ہے نا حضرت سیدنا عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے آپ حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی خاردار وادی سے کو سفر کیا ہے کبھی آپ نے انہوں کے جی کیا ہے. انہوں نے کہا وہ سفر کیسے کیا ہے خاردار کانٹے ہوں جہاں کانٹے کانٹے انہوں نے کا کیسے سفر کیا ہے کیسے گزریں آپ انہوں نے کہا بھی کپڑے بھی پورے سمیٹھنے پڑتے ہیں کہیں کپڑوں سے نہ الج جائیں کانٹے اور پاؤں بھی پھونک پھونکے رکھنے پڑتے ہیں کہیں میں پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چٹ جائے تو اس طرح کر کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بالکل یہی تقویہ ہے یہی تقویہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھے دائیں بائیں جو ہے نا وہ گناہ والے کانٹے گناہ کی طرف دعوت دینے والی اتنی ساری چیزیں کہیں وہ نہ الجھا دیں نیچے بھی سارے گناہ کے کانٹے پڑے ہوئے نہ کہیں پاؤں نہ چپ جائے جس طرح کر کے خاردار وادی میں آپ گزرتے ہیں اپنے کپڑے بھی سمیٹتے ہوئے پاؤں بھی پھونک کر رکھتی ہیں اسی طرح کر کے اس دنیا میں بھی رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے جب سے سمجھدار ہوئے مرنے تک جو ہے اسی طرح رہیں گے تو بندہ منتقی کہلائے گا کہ بندہ واقعی پرہیزگار ہے بھائی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی گزاری ہے اللہ اب وہ لوگ جب ان کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے آگے سے ان کا رد عمل کیا تھا اللہ اکبر اللہ تارا نے ارشا فرمایا اللہ میں جب لوگوں نے آکر کر انہیں کہا نا لوگوں نے آ کر انہیں کہا اِنَّنَّا سَكَدْ جَمْعُوا ہوئے او تمہارے خلاف تو بڑے لشکر جمع کر رہے ہیں بڑے ہتھیار اور اصلے جمع کر رہے ہیں اوہ تم فخشاؤ ہم اوہ ڈر جاؤ ان سے نام نہ لینا کبھی ان کا ان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں ہے تم نے درانے بارے ایسے دراتے ہیں نا ربت بارے کو بتا نے کیا ارشا فرمایا اللہ اکبر جب انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لشکر جمع ہو گئے بڑے بڑے اصلے جمع کر لیے ہاں لیٹ جاتا معافی مانگ لیتا وہ جناب سودے کرنے پہ تیار ہو جاتا لیکن قربان جائیں وہ محبوب علیہ السلام کے سیاحت ہیں ستر سیاح سامنے شہید ہوئے ہاتھوں سے دفن کیے خود زخمی ہو چکے ہیں زخموں پہ مرہم پٹی نہیں کی ہے می سامنے انہوں نے کہا کہ بڑے لشکر اور, بڑے بڑے آور نہ کہ مومن مومن مومن لشکروں سے نہ ہتھیاروں سے مومن ڈرتا صرف رقت بارک و تعالیٰ سے رقت بارک وطالعہ میں فزاد کا یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا وزیف ہے بھائی ہم تو یہ پڑھتے ہی لنگر کھاتے ہوئے نا حسن اللہ ملوکین ہیں لنگر دیتے ہوئے حسب اللہ عنہ الوکیل پلیٹ پڑھے حسب اللہ میں و... لنگر دی پلیٹ کافی ہے حسب اللہ لیکن قربان جامع محبوب السلام کے صحابہ نے یہ پڑھا کہ پڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لشکر لے کے حملہ بھر ہونے والے وقالو صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے زور سے پکار کے کہا صرف ایک جملہ منہ سے نکلا حسبن اللہ ہمیں اللہ کافی ہے ہمیں ہتھیاروں سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے جتنے مرضی لشکر آ جتنا کچھ مرضی ہو جائے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت سے جو ہمارے دلوں کو بھر دیا ہے نا باب ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے لگتا اللہ اکبر اگے کہا حسبنا اللہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اس کی مدد کافی ہے ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے مومن بندے کا بھروسہ سے رب کی ذات پہ ہوتا ہے ہیں جی اللہ اکبر کبیر اگے کیا کہا ولی میں کیا اور کتنا بہترین کار ساز ہے ہیں وہی کام بنانے والا ہے وہی کام بنانے والا ہمارا اور وہی جو ہمارے کام بنانے والا ہے وہی ان کے کام بگاڑنے والا ہے وکیل وہی ہوتا ہے نا جو اپنے کا کام بنا دے اور دوسرے کا بگاڑ دے رفت بار کو بتا رہا ہے رب ہمارے گا ان کے بگاڑ دے گا جی کیسے بگڑے تھے کام ان کے کریما غزوہ خندق کے اندر سارے اکٹھے ان ہو کے آ گئے غزوہ احزاب کہتے ہیں پورے قبائل کافروں کے مشرق یہودی سارے جمع کے جناب مزیرے پہ حملہ ہو جاتے ہیں کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خندق خدوا دی خندق خدوانے کے بعد اندری تشریف فرمائے مدینہ کے اندر ٹوٹل بندے مدینے میں تین ہزار ہیں اور باہر ہزاروں کے لشکر بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جی کام پھر ان کا کیسے بنائے ان کا کیسے بگڑے رات کے وقت آندھی آگئی خیمے تک ان کے اکھڑ گئے بندہ بندے کو نہیں پہچان رہا تھا ہنڈیاں ان کی جو پکڑی تھی وہ ساری اوندھی ہوگی نیچے گر گئی انہوں نے کہا کہ یار اب معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے بغیر لڑائی کے وہاں سے سارے بھاگ گئے ہاں جی بتائیں نمل وکیل ہے یا نہیں وکیل کہتے ہیں موکول موقع بندہ اپنا سارا معاملہ اس کے جیسے وکیل کرتے نا کوٹ میں جا کے کہتے ہیں جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے اسی طرح کہتے ہیں نا یہ تو خر دنیا کا معاملہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے لیے جو لفظ وکیل بولا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات اس کی بارگاہ کے سپرد کر دے شہاب کے نے یہی کیا میں ہم ہیں ہی اسی کے اور ہمارے سارے معاملات ہیں ہی اسی کے سپرد اب وہ جیسے چاہے اسی طرح کرے عہد میں بدر میں ستر ہم ان کے مار دیں تب بھی وہی وکیل ہے ہمارا ادھر ستر ہمارے شہید ہو جائیں تب بھی وکیل وہی ہے ہمارا وہ سارے لشکر لے کے پوری دنیا جمع کر کے ہم پہ ہم حملہ آور ہو جائیں تب بھی وکیل وہی ہے ہمارا کیسی بات ہے جی اللہ و بریمان تو یہ ہوتا ہے یار سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی بندہ کافروں کے پاؤں میں بیٹھے تو پھر چار حرف نہیں ہے اس پر پہ نہیں جی چار حرف بنتے نا اس کے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں وکالحسب اللہ ون عمل وکیل اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے ونعم اور کتنا سونا کار ساز ہے ہیں اللہ اکبر فن قلبو کلبو بن اللہ وفضل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہاں سے یعنی ہمراہ الاسد سے فن کلب نمتمن اللہ و فضل اللہ تعالی کی نعمت اور اس کا فضل لے کے واپس آ رہے ہیں اللہ تعالی کا فضل اور اس کی نعمت لے کے واپس آ رہے ہیں دو نعمتیں دو فضل انہیں ملے ایک تو یہ کہ انہیں یعنی کہ دنیاوی طور پر مالی نفع ہو گیا انہیں اور دوسرا فضل اور نعمت جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضاد یہ سن کے کہ دشمن ہمراہ ان کا ایمان بڑھ گیا ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اور بیت زبان کہا حسب اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو نعمتیں اور دو فضل لے کر وہاں سے واپس آئے لم یم سو کسی کو کانٹا تک نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کو اور اتنا بڑا یعنی کہ دشمنوں پر بھی روپ ہو گیا بھی؟ ان پر بھی روپ ہو گیا جنہوں نے بندے بھیجے تھے وہ بڑے ڈرانے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی وہ ساری یعنی کہ پرو جو تھا وہ بھی سارا نکارا گیا انہوں نے جو مال دے کے انہیں بھیجا تھا تم نے جا کے اس طرح ڈرانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہوائیاں اڑ جائیں کچھ بھی نہیں ہوا ان کا مال بھی گیا اللہ تبارک وطانہ انہیں مال بھی عطا فرما دیا سیاب کے نام لے اردوان کو دنیاوی طور پر اور ان کا ایمان بھی بڑھ گیا وہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک راضی ہو گیا ہے اللہ وقت پر کیا فرمایا رب تعالی نے ہاں وقت بان اللہ اور اللہ تعالی کی مرضی کی پیروی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جی ہے وہ رضا نہیں دیتا اپنی راضی نہیں ہوتا کسی سے نا نا نا فضل اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے فضل والا ہاں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا, کہا رہا ہم مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں رب فرماتے ہیں میں ہو گیا ہوں کیونکہ میں تو بڑے فضل والا ہوں میں تو کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں اٹھاتا اللہ اکبر اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آنے والے کافلے عبد القیس نمی کافلہ جو تھا عبد القیس قبیلے کا کافلہ ان کی علت بارک بتا رہے ان کا تعارف کروایا کہ یہ وہ کیا ہیں اب ان کا تعارف جب آپ سن لیں گے نا آپ کو اپنے دور کے جو لیبرل ہیں سیکولر ہیں, ٹی وی آنکر ہیں، ٹی وی بیٹھ کے آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کلاسوں میں پروفیسر ڈرارے ہوتے ہیں بچوں کو بچے نا نا کبھی نا، بھی کافر کے سامنے کھڑے رہے ہونا، ان سے لڑنے کی بات نہ کرنا بڑی ٹیکنالوجی بڑا یہ بڑا وہ اسٹوڈنٹ رہتے آپ سمجھ جائیں یہ تعارف صرف اس وقت کے شیطان کا نہیں ہو رہا آپ کے دور کے شیطان کا تعارف بھی ربطالہ کروا رہا ہے سب کا تعالیٰ رب تبارک و کروا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لقب کیا دیا اس سے ثابت ہوا جو مومنوں کے اندر بزدلی پھیلانا چاہے صحاب اکرام کے دور میں ایک بندہ کہنے لگا سامنے لشکر آئے بہت بڑا کافروں کا دیکھ کر لگا اوہ مار گئے اتنا کہا جو امیر تھے نا کافلے کے امیر الجیش تھے انہوں نے کہا انہوں کو نوے اے بتمیز دوسرے نوے بزدل کرے گا یہ یہ بڑا اللہ اللہ میرا سب سے کرنا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تعارف کروایا اللہ تعالی نے مفعول اول مقدر ہے عبارت یوں بنتی ہے اِن مَذَالِكُمُ شَيْطَانِ يُخَوِّفُ قُمْ مَوْلِيَا آَا میں بے شک شیطان جو ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں کا ڈر تمہارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کون؟ شیطان اب وہ آیا تو وفد تھا عبدالقیس کا وہ آ کے ڈرا رہے تھے سیاب کے نام لے مردوان کو کہ وہ مشرقوں سے ڈر جاؤ بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں ان لشکروں کو مشرقین کے جو لشکر ہیں انہیں تبارک وطال نے اولیاء شیطان کہا کیا تھا او شیطان یہ شیطان کے دوست ہیں شیطان کے بلی ہیں اور جو ڈرانے آیا تھا انہیں رب نے شیطان کہا ان رب نے کیا کہا شیطان کہا اس سے ثابت ہو گیا ہر وہ بندہ جو اہل ایمان میں بزدلی پھیلائے اہل ایمان میں بہیائی پھیلائے اہل ایمان کے اندر سے غیرت چھینا چاہے چاہے وہ ٹی وی بی پر بیٹھ کر فلمیں بنا کے یا ٹی وی بی پر بیٹھ کر ڈرامے بنا کے، یا جناب کلاسوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں کہیں بھی یعنی انکر خاص طور پر ڈراتے کو بیٹھ کے ڈرا رہے ہوتے ہیں خود بے دین ہوتے ہیں کوئی بات ہو نہ ہو ایک منٹ سے پہلے جناب چھوٹ جاتی ہیں لیکن یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی کرتے ہیں مسلمانوں کو کافروں کی طاقت دکھا کر لیکن ان کو مسلمانوں کی طاقت کبھی نہیں بتائیں گے بتائیں گے کبھی نہیں بتائیں گے کہ مسلمان جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ یعنی کہ ایسی بات کبھی نہیں کریں گے جس سے آل ایمان دلیر ہو جائیں اہل ایمان دلے رو جائیں ایسی بات کبھی نہیں کریں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو خود قران نے شیطان کہا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کی شان کے مطابق نام دینا یہ قران کی سنت ہے قران جب انہیں شیطان کہہ رہا ہے وفد عبد القیس جو تھا وہ کون تھے انسان تھے نا شیتان تھے وہ انسان تھے کام انہوں نے شیتان والا کیا صحابہ کو ڈرا رہے ہیں ایمان کو ڈرا رہے ہیں کن سے کافروں سے مشرکوں سے رب نے انہیں شیطان کہا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو شیطان کہنا جو ہے یہ قرآن کی سنت ہے یہ کیا مو ہے مو قرآن کی سنت مو ہے مو آج کے بعد کوئی بھی بندہ مسلمانوں کو ڈرائے بے دینوں سے کافروں سے مشرکوں سے تو اسے شیطان ہی کہنا ہے کچھ اور نہیں کہنا بندہ کہ جی بدخلگی کر دی ہے آپ نے بھائی شیتان کہہ دیا ہے آپ نے ہم ش... شیطان خان کہتے ہیں نا کئیوں کو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی کہ یہ نہیں کہنا تھا ویسے کہہ لے اس کو نہ کہیں میں نے کہا جو شاہ زیب جیسے کہتے ہیں حرام زادہ ٹی وی پر بیٹھ کے کیسی بکواسیں کرتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف علماء کے خلاف بھاگتا ہے وہ میں نے کہا اسے پھر کہہ دیں نہیں اسے بھی نہ کہیں ویسے کہہ لے لیکن اسے نہ کہیں میں نے کہا پھر کسے کہیں نہیں جی ویسے کہنا جائز ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے لیکن فلانے کو نہ کہیں کیونکہ وہ میرا فیورٹ ہے تیرا فیورٹ کیسے ہو گیا تو اس کا فین کیسے ہو گیا جب وہ بندہ دین کے خلاف بولتا ہے بھئی اسلام کے خلاف بولتا ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں بارک اوبامے نے بیان دیا تھا کے میڈیا کے اینکروں کو دیتے ہیں تاکہ کہ اسلام کے خلاف بولے یہ اوم ریکارڈ بیان موجود ہے اوبامے کا پاکستانی میڈیا کو ہم پیسے دیتے ہیں تو بتائیں یہ اسلام کے خیر خائیں۔ امریکہ سے پیسے لے کے کھائیں اور اسلام کے خلاف بولیں نمک حرام نہیں ہے تو اور کون ہے بھائی تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے دل مل سکتے ہیں لیباد جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا سارے اسلام کے خلاف بولتے ہیں میں تو یہ نام آئے تو میری تکلیف ہونی شروع ہو جاتی مجھے آپ کو نہیں پتا کہ جب یہ معاملات بنتے رہے یہاں پہ فیض آباد کا معاملہ ہو یا آگے پیچھے کیسی کیسی زہریلی زبان استعمال کرتے جس دن یہی ان کا موت ہے فیض آباد پہلا اس کے بعد کا اس کا جو شاہ زیب شاہ ہے نا جیو والا اس دلیل کی بکواس سننے جسم میں آگے لگ جائے مجھے پکڑ لینا, لینا ایسی زہریلی اور گندی زبان کہوں گیا ہے ان کو مارا کیوں نہیں گیا یہ الفاظ تھے اس کے بتائیں تو یہ کن کے یہ غلام بن کے باتیں کر رہے ہیں دکھ تو ہوتا ہے ہمیں اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر وہ بھی نہیں پہچان پا رہے یار یہ تمہارے دین کے دشمن ہے نہیں جی اوپر سے پھر ہر بندہ جناب سختی کرتے ہیں ڈاکہ پڑ جائے چند لوگ جو ہے وہ چلے جائے رسول نبوت کے ساتھ وفا کرنے کے لیے کچھ ہزار لوگ تھے وہ چلے گئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح تا فرمائی ان کے بندے بھی شہید ہوئے سارا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی یعنی کہ اسلام کو فتح ہوئی تکلیف تجھے تجھے کیوں تکلیف پھر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مار دینا چاہیے تھا ایک بندہ بھی نہیں بچنا چاہیے تھا بتا بھائی یہ اس کے اب بتائیں بھائی اتنی بڑی بات سن کے کبھی جی کرے گا بندہ اس خندیر کا منہ دیکھے کبھی بھی دل کرے گا ایسے بندے کا بندہ منہ دیکھے یار مسلمانوں کے بارے میں اب بتائیں نا وہی لوگ جو اس وقت کریمہ کر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تبوک جا رہے تھے صحابت مدوان کو لے کر اور معلوم پڑ گیا تھا پورے مدینے میں کہ ایک لاکھ کا لشکر وہاں سے آگے آ رہا ہے رومیوں کا لشکر کریم کو تیار کیا تیس ہزار لوگ جا رہے ہیں مدینے میں کھڑے کو یہ بکواس کی تھی اس نے کہا یہ کہ مزاق سمجھا ہوا ہر ایک ساتھ لڑنا جس کے ساتھ چاہتے ہیں جنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ اب جا رہے. عبداللہ بین ابئی نے کہا, نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان سب کو انہوں نے جناب رسیوں کے ساتھ باندھ کے پہاڑوں میں پھینک دیا ہوا اس نے یہ بکواس کی عبداللہ بن ابھی نے اب عبداللہ بن ابھی اس طرح کی بکواس کرے تو رفت یہ کفر سے ایمان سے زیادہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے کیونکہ ایسی بات کی ہے یہ تو اس وقت ہلکی بات کی تھی پود کے موقع پر اب تبوک کے موقع پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے پہاڑوں کی وادیوں میں پھینک رہے ہیں جن کے وہ غالباغ ہیں مسلمانوں پر رسول اللہ علیہ علسام پر غالب ہے رومی تو اب بتائیں بھی اتنے بڑے یعنی کہ رب تبارک مطالعہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کافر تھا رفت باروک میں جب وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے رسول علیہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کہ یہ جناب سارے کے سارے مارے جائیں گے ایک بھی نہیں بچے گا میں دیکھ رہا ہوں ان کو باندھ دیا رسیوں کے ساتھ اور پھینک دیے وادیوں کے اندر رفت بارک مطالعہ یہ فرمائے اس کے بارے میں تو اب یہ کھڑے ہو انہی اسی جماعت جو کی طرف جا رہی تھی اسی جماعت کی وارث جماعت کے بارے میں کہ بھی بھی جماعت جماعت اس یعنی اس ختم, ختم نبوت کے لیے یہاں سے رسول اللہ کے غلام گئے تھے یہ ان کے بارے میں کہے کہ ان سب کو مار دینا چاہیے تھا ایک بندہ بھی باقی نہ بچے تو بتائیں اس کو ہم کیسے مسلمان سمجھے یار؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خیر ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ محبت ہے اوپر سے یعنی کہ یہ ان لوگوں کے خیال ہے یعنی جب بات بھی گئی کہ انہوں نے جنہوں نے رد و بدل کی تھی عقیدہ وہ جناب امریکہ سے کافروں سے پیسے لے کر کی تھی ساری جماعتیں اس میں شامل تھی یہ پی ٹی آئی کے دو بندے ایک عورت اور ایک بندہ شفقت نام کا بندہ ہے وہ عورت اور روشن نام کی خاتون تھی وہ شامل تھی ساری جماعتیں شامل. سارے مولوی شامل تھے جتنے بھی اس پارلیمنٹ میں تھے سارے کے سارے اس میں شامل تھے اب بتائیں بھائی چھڑاڑ آسانی دے دی جائے جو مرضی آئے جس کا جیچا ہے نبوت کا دعویٰ کر دے اس کو مکمل طور پر سیکورٹی دیں گے سارا کچھ دفاع کریں گے بتائیں یار ہم کس لیے زندہ رہ رہے ہیں دنیا کے اندر اگر رسول اللہ علیہ کی عزت اور ناموس جو ہے اور آک علیہ کی ختم نبوت کا عقیدہ ہی محفوظ نہیں ہے پھر ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے بھلا بتائیں تو یہ پرلے درجے کے شیطان ہے رفتبار کو بتا نے کیا فرمایا جی دیکھیں ان نماز شیتوانوں کی یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے دوستوں سے فلاں ہم اللہ نے فرمایا تم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے وخافون خافون ڈرنا مجھ سے ہے کیونکہ ان کے کی قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے قبضے میں سارا کچھ ہے زمین اسمان رب کے قبضے میں انسان رب کے قبضے میں مومن کافر سارے رب کے قبضے میں ربت بار کو میں ان سے ڈرنا کیا میں چاہوں ستر بندے تمہارے شہید ہو چکے ہوں تمہارے ہی بندے مار چکے ہوں پھر بھی بھاگے وہی بھاگے وہی, بھاگے وہی, بھاگے وہی, بھاگے وہی جی جا کے انہیں روحا پر خیال بھی آ جائے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے پھر بھی رب تمہارے کو کہ میں ان کے دل میں روپ ڈال دوں وہ یہاں سے پھر یہاں سے بھاگ جائے بدر کا چیلنج کر کے دوبارہ بدر میں نہ آئے تمہارا روپ ان کے دل میں ڈال دوں خندق میں آ کر کے ساری جماعتیں جمع ہو کے ان کے دس ہزار سے زیادہ لوگ ہوں اور تمہارے پاس صرف تین ہزار لوگ ہوں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے مدینہ سے واپس خائبر ہو کر اپنا مالی جانی ہاتھنا کا نقصان کر کے واپس دفع ہو جائے رفت بار کو فرماتا ہے یہ میری قدرت کاملہ کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے ان سلنڈر میں تم نے مجھ سے ڈرنا ہے بس رب تبارک کو نے ارشاد فرمایا ان تم مومنین اگر تم مومن ہو تو بس یہ نسخہ یاد رکھنا تم نے آگے نا آپ پریشان نہ ہو آپ پریشان ہیں نہ ہوں ان کو جانے دیں یہ منافق جو بھاگ بھاگ کفر کی طرف جا رہے ہیں ان کو جانے دیں یہ سارے اونفلفرے کفر کی طرف جو دوڑ دوڑ کے ہار گے تو وہ ویسے کافر۔ کافر ہی تھے نا لیکن زبانی چونکہ کلمہ پڑتے تھے اس لیے ان پر حکم مومنوں والا لگتا تھا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ جناب سارے معاملات ہوتے تھے کوئی مر جاتا ظاہر اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا سارا کو اسے تفن بھی کی جاتا تھا سارے احکامات ان پر مسلمانوں والے لگتے تھے لیکن اب جو ہے خود کے بعد ان کا نفاق ننگا ہونا شروع ہو گیا باقی اکل سام کو تو رفتار اطلاع باقی لوگوں پر بھی آشکارا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ منافق ہیں اندر کے کافر ہیں رفت بار کو اندر سے تو کافر تھے ہی تھے لیکن ظاہرا جو ایمان نے قبول کر رکھا تھا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اب وہ ایسی باتیں کر کے عود کے بعد ایسی باتیں کر کر کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے خلاف اب وہ ظاہرا بھی کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں اندر سے تو کافر تھے اب زائرن بھی کافر ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا اللہ اکبر انہم لنگ اللہ شعہ بہ حبی پیارے یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا نقصان مطلب دین کے نقصان کچھ نہیں کر سکتے اللہ اکبر یرید اللہ اللہ حضن فلاخرا اللہ اکبر اتنا سونا جملہ کمال جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا اللہ چاہتا یہی یہ ہے کہ یہ ایسے کام کرتے رہیں تاکہ اللہ ان کا آخرت کا حصہ ختم کر دے اللہ ان کا آخرت کا حصہ ختم کر دے ابھی پہر یہ تیرے دشمن ہیں اب رب بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنت جائیں رب بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنت کی نیمتیں پائے اب رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آئے میرا دیدار پائے اللہ اللہ بھی نہیں چاہتا اللہ چاہتا, چاہتا, چاہتا یہی یہ ہے کہ ان کا حصہ آفت کا ختم کر دے ان کا حصہ آفت کا نہ رہے کیوں بالحم آزاب عظیم حبیب پیارے تیاری دشمنین کے دلوں میں اتنی ہے اب تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہو چکا ہے عذاب ان کو تبھی ملے گا جب آخرت میں ان کا حصہ نہ ہو آخرت کا حصہ ہوا تو عذاب سے تو بچ گئے پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا آخرت کا حصہ ختم جہنم کا عذاب وہ بھی بہت بڑا ان کے منافقت کے وجہ سے انہوں نے غداری کی ہے میرے حبیب کے ساتھ عود کے اندر میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ کے اوپر سے جو صحابہ شہید ہوئے ان پر تان کر کے جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں بکواس کر کے ان کی گستاخیاں کر کے رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے اب میں نہیں چاہتا کہ آ ان کا حصہ ختم کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاقل صف شام کے سچے غلاموں میں رکھیں